اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانی والا نہ ہو کیا اللہ عزت والا بدلا لائی والا نہ ہو